وَوزب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام يقول نَفْرى على الله كَذبًا فإنَّ شَئِ الله يَختممَ على قلبِك وَويَمحُ الله الباطل وَحقُ الحق بكماتاتهِ إنهُ عليم بذات السدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضل والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيثا من بعد ما قنتوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وَهُوَ عَلَى جَمَعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَسِيرٌ وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ من آیات فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ بہر کل علامشقریح فضن رواق دلہ ظہر ان نفی زلا آیا تل کل صبار صَبَّارٍ شَكُورٍ بکن بصبو بِمَا كَسَبُوا ویال عَنْ كَثِيرٍ جا الَّذِينَ يُجَادِلُونَ نفی لہم میں مہیس مقصد سورہ حامیم شورا کا نفی و شرق دعا پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر یہ کوئی بھی پکار کے لائق نہیں حاجتوں میں غائبانہ صرف اللہ ہی کو پکارا جائے گا حوامیم صبا کا یہی ایک مقصد ہے اور یہ ایک مقصد پر یہ صورتیں ہیں سورہ حامی مومن میں یہ اصل دعویٰ ذکر کیا گیا اور پوری صورت اسی دعوے پر مشتمل تھی کے پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے فد اللہ مخلص نل هو حلحی لا الہ اللہ فدع مخلص نل الدّین وکال رب کُمدعنی استجب لقم ہو الح الفع مخلصی نل الدّین اس دعوے پر اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آنے والی صورتوں میں شبہات اور اعتراضات ذکر کیے جاتے ہیں اور انہی شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں یہ قرآن مجید شا ولی اللہ کے نزدیک یہ پانچ قسم کے علوم پر مشتمل ہے جن میں سے ایک علم وہ علم المخاسمہ ہے علم المخاسمہ میں مخالفین کے اعتراضات اور شبہات بھی ذکر کیے جاتے ہیں اور قرآن ان کے جوابات دیتا ہے تو پہلا شعبہ آیت نمبر پانچ میں کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کا جواب آیت نمبر چھ میں دوسرا شعبہ حامیم سجدہ میں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بابا کوئی کام نہیں آتا ہم انہیں پکارتے ہیں اور وہ کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا بابا تو خواب میں بھی آتے ہیں اور لوگوں کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں یہاں سے چارپائی میں ڈال کر لے جایا گیا وہاں سے اپنے پیروں پہ چل کر آیا قرآن کہتا ہے وقت نالحم قرآن ہم نے ان پر شیاطین مسلط کیے ہیں تیسرا شبہ یہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے کیونکہ آپ بھی عربی قرآن بھی عربی جواب آیت نمبر چوالیس میں اگر یہ آجمی زبان میں نازل ہوا ہوتا تو تب کہتے اور تب بھی ان کی زبان اور ان کے امو بند نہ ہوتا پھر کہتے آجمی و عربی کتاب آجمی اور پیغمبر عربی چوتھا شبہ یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو ایک ہی مرتبہ میں کیوں نہیں اتارا گیا اس کا جواب آیت نمبر پینتالیس میں موسا کو یکبارگی دیا گیا تھا کہاں سب نے مانا تھا سورہ حامی مشورہ اس صورت میں مزید تین شبہات یہ ذکر کیے جاتے ہیں ایک شبہ کہ یہ بات اور یہ دعویٰ کے پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں یہ صرف آپ کرتے ہیں اور آپ سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کی چونکہ اس شعبے کے دو شک تھے دو حصے تھے تو قرآن مجید دونوں کے جوابات دیتا ہے کہ یہ وہی ہے اس صورت میں اسی لیے وہی کی زیادہ ترغیب دی گئی ہے یہ وہی ہے اور دوسرا جواب اور یہ آیت نمبر تین میں دوسرا جواب آیت نمبر تیرہ میں کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں شرع القم ندین ماوسہ بحی نو ہن نو علیہ السلام کو ابراہیم موسی عیسیٰ وہ جو ال الاظم پیغمبر اور مشہور پیغمبر تھے شروع سے لے کر آخر تک تمام پیغمبروں کو اللہ نے ایک ہی اصول بیان کیے ہیں اور ایک ہی اصولوں کی وہی کی گئی ہے انعیم الدین ولا تطفر رقوفی ان میں کوئی اختلاف نہیں دوسرا شبہ کہ یہ بات آپ کرتے ہیں ورنہ دیگر علماء کیوں نہیں کرتے اور تمام علما آپ کے خلاف ہیں اس کا جواب علماء نے جو اختلاف کیا ہے تو وہ ضد اور اعنات کی وجہ سے دلیل کی بنیاد پہ وہ اختلاف نہیں کر رہے بلکہ ضد اور اعنات کی وجہ سے بغی امبئے نہم یہ بغات ہیں اور دوسرا جواب آیت نمبر اکیس میں کیا ان کے حلال اور حرام کے الگ سے شرکا ہیں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ حصہ دار ٹھہرائے ہیں جیسے اللہ حلال اور حرام قرار دیتا ہے تو کیا اللہ کے شریک ہیں حلال اور حرام میں کہ یہ کہتے ہیں تمام علماء آپ کے خلاف ہیں کیا علماء کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ جو حلال اور حرام قرار دیں بس وہی حلال اور حرام ہے جیسے یہود و نصارہ کی طرح تیسرا شبہ تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں اس کے پانچ جوابات دیے جاتے ہیں پہلا جواب آیت نمبر دس میں چلو آؤ جس بات میں اختلاف ہے قرآن میں اس کا حل ڈھونڈتے ہیں وہ مختلف تمفی ہی فَحُكْمُهُ إِلَى الا دوسرا جواب آیت نمبر پندرہ میں وقل آمن بِمَا ضل اللہ من کتاب اور تیسرا جواب آیت نمبر سترہ میں اللہ الدی الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بالحقیزان آؤ قرآن کے میزان پر تولتے ہیں اور چوتھا جواب آیت نمبر سینتالیس میں اور پانچواں آیت نمبر میں آ جائے گا یاد رکھیں اصل چیز یہی خلاصہ ہے اور اصل چیز اسی مقصد کو دیکھنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہاں پہ ثابت ہے ہم کہتے ہیں قرآن کو سیکھو خواہ کسی بھی انداز میں لوگوں کے ذہن میں قرآن کا مضمون بٹھاؤ اور الحمد یہ وہ طریقہ ہے کہ اس طریقے کے ذریعے ہم نے خود بھی قرآن سیکھا ہے اور یہ سلسلہ یہ چل رہا ہے اس کے لیے کوئی سولہ علوم کی ضرورت نہیں اس کے لیے کسی صرف اور نحوہ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جنہیں آتا ہے تو وہ اس طریقے پر بھی قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور جنہیں نہیں آتا تو انہوں نے دائیں طرف ایک کتابوں کا پہاڑ کھڑا کیا ہوتا ہے اور بائیں جانے کتابوں کا پہاڑ اور کبھی ایک تفسیر سے عبارت پڑھتے ہیں کبھی دوسری تفسیر سے لیکن موقع اور محل کے مطابق ایک آیت انہیں یاد نہیں ہوتی ایک صورت کا مقصد انہیں یاد نہیں ہوتا یہی بنیادی چیز ہے اس طریقے پر آپ قرآن سیکھیں گے تو اصل حافظ آپ ہوں گے اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا آیت نمبر چوبیس سورہ حامی مشورہ گزشتہ آیت کے ساتھ ربط یہ ہے گزشتہ آیت میں کہا گیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ دیجئے پیغمبر میں تم لوگوں سے اس بیان پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہاں یہ کہ میری قرابت داری کا لحاظ کرو میرے میری رعایت کرو قرابت داری کی وجہ سے یعنی کم از کم میری قرابت داری کا اور رشتے داری کا تو لحاظ کرو جیسے ناحق بات پر ایک دوسرے کے ساتھ قبیلے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو اگرچہ ایک دوسرے کے دشمن ہو لیکن پھر قرابت داری کی وجہ سے اپنے اکٹے دشمن کے خلاف کھڑے ہوتے ہو تو کم از کم میری قرابت داری اور رشتے داری کا تو لحاظ کرو یا یہ کہ اللہ کا قرب یہ تلاش کرو میں یہی چاہتا ہوں تو پیغمبر وہ ان سے کچھ نہیں مانگتا اور انہیں خوشخبری دیتا ہے تو انہوں نے پیغمبر کی بات چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مان لیتے تو انہوں نے یہ بات مان لی ماننا تو دور کی بات وہ تو الٹا اللہ کے پیغمبر پر الزام لگاتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے یہ ام یہ ام منقطع اور اضراب کے لیے بمانے بل کے آتا ہے یعنی اردو میں بلکہ ام یقول ان افطرا اللّہ کذ بن بلکہ کہتے ہیں یہ منقرین جو اللہ کے پیغمبر کا لحاظ قرابت داری میں اور رشتے داری میں نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں افطارا علی اللہ بن بنایا ہے اس پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ یہ قرآن خود سے گھڑتا ہے اور اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگائیں یہ قرآن مجید یہ آج ہمارا اس کتاب کے ساتھ وہ ایمان کا تعلق ہے اور ہم اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور اس کتاب پر ہمارا ایمان ہے اور اسے بیان کرتے ہیں خدا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پیغمبر جن پر یہ کتاب نازل ہوتی تھی اور یہ کتاب کی وہی آ رہی تھی اور اس پر یہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ بندہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے تو آپ پر اس کا کیا اثر ہوگا اور خود صاحب وہی پہ اس پر یہ الزام لگانا لیکن ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی اور یہ صورت میں ایک اعتراض بھی ہے کہ یہ بات آپ خود سے کر رہے ہیں یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے ام یقول و نفترا اللہ کدیبن بلکہ کہتے ہیں بنایا ہے اس پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ فعیش اللہ کلب کا اس جملے کے تین معانی ہیں تفسیر ماوردی میں امام ماوردی المتوفہ چار سو پچاس ہجری انکت والعیون میں امام ماوردی اس جملے کے تین معنی کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے پیغمبر پر الزام لگاتے ہیں یہ ایک معنی فعی یش اللہ یخت مالا قلب کا دو معنی میں یختم علا قلبے کا ختم یہ اپنے معنی میں ہے بمانا یعنی مہر لگانا اور ایک معنی ختم کا ہم کریں گے بمانا یعنی ربط القلب کے یعنی دل کو مضبوط کرنا معنی یہ ہوگا جس طرح ربط القلب کا ہم معنی کرتے ہیں کہ دل پر پٹی لگانا فعی یش اللہ یخت مالا قلب کا ایک معنی بس اگر اللہ چاہیں یخت مالا قلب کا جی تو وہ مہر لگا دیں آپ کے دل پر کیا مطلب یہاں پہ ختم القلب سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دیں کیونکہ قرآن کے نزول کا مرکز یہ دل ہے دل پر مہر لگا دیں یعنی وہی کا یہ سلسلہ یہ ختم کر دیں اور وہی کا سلسلہ یہ ختم ہونے کے بعد یہ لوگ اسی طرح خیر سے محروم رہ جائیں یہ آپ پر ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ آپ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو اگر اللہ چاہیں تو وہ آپ کے دل پر مہر لگا دیں یعنی قرآن کے بھیجنے کا وہ سلسلہ ہی وہ ختم ہو جائے وہی منقطع ہو جائے اور جو قرآن اللہ نے آپ پر پہلے سے اتارا ہے وہ آپ سے اللہ بھلا دیں اور یہ سلسلہ ہی منقطع ہو جائے لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں تو آگے اسی کی وضاحت ہے اللہ چاہتے ہیں اور یہ دنیا دارالمتحان ہے اور اس میں حق اور باطل کی یہ کشمکش یہ چلتی رہتی ہے ویم ص اللہ اور مٹاتے ہیں اللہ الباطلا شرک کو باطل کو جس کی سب سے بڑا مزداق وہ شرک ہے اور مٹاتے ہیں اللہ شرک کو باطل کو و حق الحق کا اور ثابت کرتے ہیں حق کو توحید کو حق کو بیکل ہی یہ اپنی وہی کے ذریعے بکلے ہی اپنے حکموں کے ذریعے مراد اپنی کتاب کے ذریعے اللہ وہی بیچتا ہے اور حق اور باطل کا یہ مارکا یہ چلتا رہتا ہے اور یا بےکلمات ہی سے مراد اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں کی مدد وہ کرتا ہے اور حق اور باطل میں بالآخر حق کی ہی فتح ہوتی ہے اور ثابت کرتے ہیں اللہ حق کو بے ہی اپنے حکم کے ذریعے یعنی اپنی وہی کے ذریعے اور اپنے وعدے کے ذریعے دوسرا معنی فعین ش اللہ یخت ملا کلب کا پس اگر چاہے اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں یا اگر اس پیغمبر نے اللہ پر ایک بھی بات جھوٹ باندھی فع اش اللہ ہو پس اگر چاہے اللہ معلہ قلبے کا تو وہ مہر لگا دیں آپ کے دل پر یعنی کیا مطلب یعنی اے پیغمبر کہ اگر اللہ چاہیں تو آپ کے دل پر مہر لگا دیں اور آپ کو سزا دے دیں یعنی اگر آپ نے اللہ پر ایک بھی جھوٹ بولا اور اللہ پر جھوٹ باندھنا اور جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا جرم ہے یہ تو آپ پر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں لیکن اسی لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے جس طرح سورہ حاکہ میں آ جائے گا ولو لطق و بعض نا باد ال اقابیل لخد نا منہ بلین یہ پیغمبر اگر ہم پر اپنی طرف سے اپنی طرف سے یہ ہم پر جھوٹ بولیں تو ہم آپ کے رگ حیات کو ہی کاٹ دیں لیکن پیغمبر یہ نہیں کر سکتا اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی گزرا تھا وز ہم آپ کو دگنا عذاب جو ہے تو وہ چکا دیں تو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے پیغمبر ایسا نہیں کر سکتے اگر پیغمبر نے ایسا کیا تو اللہ ان کے دل پر مہر لگا دیں گے اور انہیں ختم کر دیں گے اور تیسرا معنی یکت قلب کا یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں تو اے پیغمبر آپ ان کے ان الزامات پر صبر کریں فعی یش اللہ یکت قلب کا بس اگر اللہ چاہیں تو اللہ مضبوط کر دیں گے آپ کے دل کو یعنی پھر آپ کو ان کے ان برا بلا کہنے کی اور ان الزامات لگانے کی کوئی فکر نہیں ہوگی اور آپ ان کے الزامات پر کان نہیں دھریں گے ویم صلی اللہ اور اس میں تسلی ہوگی اللہ کے پیغمبر کو ویم ص اللہ الباطلا اور مٹاتے ہیں اللہ باطل کو وحق الحق بے اور ثابت کرتے ہیں اللہ حق کو بے ہی اپنے حکم کے ذریعے وہی کے ذریعے اور وعدے کے ذریعے انحو عالیمباطور بے شک یہ اللہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو اور سینوں کی باتوں کو اب اس آیت میں ترغیب الاتوبا ترغیب التہ ہے یہ لوگ اللہ کے پیغمبر پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ فوراً ہلاک کر دیے جاتے اتنا اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں تو کیوں ہلاک نہیں ہوتے اس کا ایک جواب تو پہلے دیا گیا کہ اللہ نے ہر ایک چیز کا الگ سے وقت مقرر کیا ہے اور دوسرا جواب یہاں پہ کہ اللہ اپنے بندوں کو مہلت بھی دیتا ہے کہ اگر وہ توبہ کریں اور رجوع کریں تو اللہ ان کی توبہ وہ قبول کرتا ہے تو ترغیب لوبہ وہ اللہدی یکبل وطبت عانہ عبادی ہی اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے ادا تابو جب اس کے بندے اس کی طرف جب اس کے بندے وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کا توبہ قبول کرتا ہے اور توبے قبول کرنے کی تین شرائط ہیں ایک یہ کہ گزشتہ گناہوں کو اسے ترک کرنا اسی طرح اسے چھوڑ دینا دوسرا اس پر ندامت اختیار کرنا اور تیسرا یہ کہ آئندہ اس کی طرف دوبارہ نہ پلٹنے کا مکمل آزم اور ارادہ کرنا توبے توبہ قبول کرنے کی یہ تین شرائط ہیں اور علماء کے لیے اور مولویوں کے لیے سورہ بقرہ میں چوتھی شرط وہ یہ ذکر کی گئی تھی وہ کہ وہ بیان بھی کریں گے برسرے ممبر جب انہوں نے حق چپایا ہے اور لوگ ان کے کہنے پر وہ چلے ہیں تو وہ بیان کریں گے کہ اتنا عرصہ میں نے تم لوگوں سے حق چپایا ہے اور حق اصل میں یہ ہے واف و آنس سات اور وہ معاف کرتا ہے گناہوں کو اور وہ درگزر کرتا ہے گناہوں سے ابن جزئی جن کی تفسیر ہے ا لعلوم التنزیل تنزیل تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے یہاں پہ اس آیت میں معافی کو توبے کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے معافی کرتا ہے گناہوں سے لیکن اس کے لیے توبہ ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ توبے کے بغیر معاف کرنا قرآن اور حدیث میں اس کی چار قسمیں جب تمام دلائل کو اکٹھا کیا جائے تو یہ چار اقسام پہ ہے ایک یہ کہ کفر اور شرک سے معافی تو قرآن اور حدیث میں اس کی مکمل نفی کی گئی ہے کہ کفر اور شرک بغیر توبے کے اللہ معاف نہیں کرتا اور زندگی میں ہی توبہ کرنی ہے دوسرا یہ کہ اگر کسی نے بندوں پہ ظلم کیا ہے اور لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے تو وہ کہتے ہیں العف عن مزالم الباد وہ ہوا یہ بھی اسی پہلے والے کا حکم ہے یہ بھی اللہ معاف نہیں کرتے اس میں یہ ہے کہ آپ نے حق لوٹانا ہے اور زندگی میں اس سے یہ معاف کروانا ہے ورنہ بروز قیامت پھر حساب دینا ہوگا یا تو اللہ تمہارے گناہوں سے اس کے گناہوں پر لاد دے گا اور یا اس کی نیکیاں اس کی اگر ہیں تو وہ تمہیں دے دے گا. تیسرا یہ کہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرنا تو یہ اللہ کرتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط ہے جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے جس طرح سورہ نساء میں ذکر کیا تھا آیت نمبر تیس میں انتج تنیبو کبائر ما تنان کم سی آتے کبیرہ گناہوں سے بندہ اجتناب کرے تو اگر صغیرہ گناہ ہو تو بغیر توبے کے بھی ان صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں اور چوتھا یہ کہ کبائر بغیر توبے کے کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا تو عال سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ یہ اللہ کی مشیت پر ہے اگر اللہ چاہیں تو معاف کر دیں گے اور اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے ادرت عینہ ابن مالک کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللّہ اشد فرحن بے تو آبدی این یتوب علیہ کہ اللہ اور ل اللہ لام کے فتح کے ساتھ لام تاکید کہ اللہ اپنے بندے کے توبے پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ یہ اس کی طرف پلٹتا ہے اور وہ رجوع کرتا ہے اس شخص کی خوشی سے بھی زیادہ کہ جس کی جو جس کی سواری ہے اور وہ ایک بیابان میں ایک بندہ بٹک جائے جس میں کوئی کھانا پینا نہ ہو اور ایک بیابان ہو اور اس کی سواری پر اس کا سامان بھی ہو اس کا کھانا پینا بھی ہو ایک درخت کے نیچے وہ آرام کرنے کے لیے وہ لیٹ جائے جب اٹھے تو اس کی سواری وہ نہیں ہوتی موجود اور یہ نا امید ہو جاتا ہے اور یہ ادھر ادھر دیکھ کر دوبارہ اسی درخت کے نیچے وہ آتا ہے کہ چلو موت تو یقینی ہے تو اب یہیں پہ پڑے پڑے انسان موت آ جائے اور دوبارہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور جیسے یہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ سواری اس کے سرہانے کھڑی ہوتی ہے اور یہ فوراً سے اس کی اس کی مہار اور اس کی لگام وہ پکڑ لیتا ہے اور نہایت خوشی کے مارے اس کے منہ سے یہ کلمات نکلتے ہیں اور یہ وہ زیادہ خوشی کی حالت میں انسان کو اپنی زبان پہ وہ عبور نہیں ہوتا قدرت نہیں رکھتا اور زبان سے سبقت لسانی اور زبان پھسل جاتی ہے اور اس کی زبان سے نکلتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تمہارا رب یعنی وہ زیادہ خوشی کی وجہ سے اس کے منہ سے یہ کفر کے کلمات نکل جاتے ہیں لیکن اللہ اس سے بھی زیادہ بندے کے توبہ پر وہ خوش ہوتا ہے ابو موسا یہ بھی مسلم کی روایت ہے ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ ن سے روایت ہے رسول اللہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب موسیئ النهار کہ اللہ رب العزت نے رات کو اپنا ہاتھ وہ پھیلایا ہوتا ہے کمایلی کو بشانی ہی جیسا کہ اللہ کے شان کے ساتھ لائق ہے دن کے وقت جس انسان نے کوئی گناہ اور نافرمانی کی ہوتی ہے تاکہ رات کو وہ توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ قبول کرے اور دن کے وقت اللہ نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے ساتھ لائق ہے تاکہ جس نے رات کو نافرمانی کی ہے اس کی توبہ قبول کرے اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا حتیٰ تتل الشمس شمس میں مغرب ہا جب کہ سورج وہ مغرب سے طلوع ہو جائے نہیں قیامت کے قائم ہونے تک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ ترمی کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یغرغر کہ اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کے غرغرے کی حالت وہ نہ آئی ہو یعنی اس کی روح نکلنے کے وقت تک تو عسایت میں اللہ فرماتے ہیں وہی یکبل و طوبت عن عبادی ہی اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے جب وہ رجوع کریں اور وہ درگزر کرتا ہے ان کے گناہوں سے اور جانتا ہے اللہ وہ جو تم کرتے ہو وہ یس تجیب اللّین آمن و عامل الصالحات یس میں ضمیر فائل اللہ کی طرف اور قبول کرتا ہے اللہ اور یہ سین تے یہاں پہ یس تجیب و استجابت بمان کے اور یہ سین تھے یہ زیادہ مبالغے کے لیے کہ اللہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی آمنوں کہ جو ایمان لائے ہیں و عامل صالحات اور عمل کیا ہے نیک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کی توحید پر عمل کرتے ہیں نیک سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اور قبول کرتا ہے اللہ ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا ہے جب وہ اللہ کو پکارے اداد ہو ويزيدهم من فضل اور بڑھاتا ہے اللہ ان کے لیے من فضل ہی اپنے فضل سے کیا مطلب یعنی جو انہوں نے نہیں بھی مانگا ہوتا تو بن مانگے اللہ انہیں اپنے فضل سے وہ زیادہ دیتا ہے والکافرون لهم عذاب شديد اور یا يزيدهم من فضل دوسرا معنی کہ عمل انہوں نے تھوڑا کیا ہوتا ہے لیکن بڑھاتا ہے اللہ انہیں اپنے فضل سے یعنی ثواب اور اجر ان کے عمل سے وہ زیادہ دیتا ہے ولکافر آزاب ان شدید اور انکار کرنے والوں کے لیے کہ جو ایمان اور عمل صالح نہیں کرتے ان کے لیے سخت عذاب ہے ولو بصط اللہ رسق عبادی یہ بھی گزشتہ کے ساتھ مربوط ہے گزشتہ آیت میں اللہ نے کہا کہ وہ ایمان والوں کی دعا قبول کرتا ہے تو سوال آتا ہے کہ ایمان والے یہ تو بڑی تکلیف اور بڑی مصیبتوں میں ہوتے ہیں اور بڑی غریبی میں ہوتے ہیں تو یہ کیسا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو اسی طرح گزشتہ کے ساتھ یہ بھی ایک ربط ہے منکرین کہتے ہیں منقرین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اگر حق پر ہوتے تو یہ دنیا میں خوشحال ہوتے اور قرآن جگہ جگہ منکرین کا یہی شبہ ذکر کرتا ہے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو یہ مالدار ہوتے یہ اس طرح خوار اور غریب نہ ہوتے ہم یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں اور ہم ہمارے پاس مال اور دولت ہے اسی لیے بہت سارے منکرین۔ توحید کے قیامت کے وہ اس زعم میں پڑے ہوتے ہیں قرآن جواب دیتا ہے وَلَو بسط اللہ الرزق لعباده لبغو فی الارض کہ رزق کے معاملے میں یہ اللہ کی مشیت یہ امتحان ہے کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے کسی کو کم اورزق رزق شادہ کرتا تو زمین میں سرکشی وہ کر دیتے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بعض قرآن والے جب وہ غریب ہوتے ہیں دین پر بڑا مضبوطی سے عمل کرنے والے ہوتے ہیں نمازوں کی پابندی قرآن کی پابندی دین پر چلنے کی پابندی لیکن تھوڑا مال آیا اور مستی وہ دوبارہ لوٹ آئی مستی ان میں پیدا ہو جاتی ہے اسی لیے اللہ اپنی حکمت کے تحت بندوں کو اسی کے مطابق قرآن والوں کو اللہ ذلیل نہیں کرتا بلکہ جتنی قرآن والوں کو اللہ عزت کے ساتھ روزی روٹی دیتا ہے اتنی کسی اور کی نہیں اور قرآن والوں کو اللہ کسی کے محتاج نہیں کرتا لیکن انسان کو اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق یہ نہیں چھوڑنا چاہیے ولو بس اللہ و رزقل عبادی ہی لباغ اور اگر کشادہ کرتا اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے لب غوف العرد تو ضرور وہ سرکشی کرتے زمین میں اور اس مضمون کا اس مضمون کی تفصیل آنے والی صورت میں سورہ زخرف میں یہ ہم ربط میں بھی ذکر کریں گے اور آنے والی صورت میں اس مضمون کی بڑی اچھی تفصیل وہاں پہ کی گئی ہے ولاقیوں نزل و بے قدر لیکن اللہ بیچتے ہیں رزق کو اتارتے ہیں رزق کو بقدر ایک اندازے کے ساتھ مائشا وہ جو چاہیں یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ اپنے بندوں کو وہ رزق دیتے ہیں اگر ایک ہی مرتبہ میں بندوں کو وہ پورا کا پورا رزق دے دیا جاتا تو کہاں سنبھالتے اسی لیے اللہ اپنے بندوں کو وہ رزق تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں انحو بےآبادی خبیر بے شک اللہ اپنے بندوں پر خبردار ہے اور دیکھنے والا اسی لیے ابن کثیر ذکر کرتے ہیں خیر الائشی مالا کا ولا کا انسان کے لیے بہترین روزی وہ ہے کہ نہ وہ اسے اللہ سے غافل کرے اللہ کی کتاب سے غافل کرے اور نہ اسے سرکشی میں مبتلا کرے بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت عامر ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے فقر پہ میں نہیں ڈرتا تمہاری غریبی سے میں نہیں ڈرتا لیکن اس بات کا ڈر ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم لوگوں پر کشادہ ہو جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی اور پھر وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں وہ لگے رہے اور وہ ہلاک ہوئے اور تم بھی ان کی طرح ہلاک ہو جاؤ اور تم لوگ بھی ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو غریبی انسان کے لیے ہلاکت نہیں ہاں اللہ سے ہمیشہ اتنا اتنی رزق کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں باقی رزق انسان کی اپنی قسمت سے زیادہ وہ ہے نہیں اب اس آیت میں دلیل عقلی وہ لدی و نز الغ اور یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ رزق کیا یہ اللہ کے اختیار میں ہم تو دیکھتے ہیں دنیا میں رزق یہ تمام انسانوں کے اختیار میں ہے تو یہ یہاں پہ دلیل ہے کہ نہیں رزق اس کے لیے یہ تمام چیزیں رزق کا جتنا بڑا ذریعہ ہے وہ زمین سے یہ تمام پیداوار اور تمام چیزیں یہ پیدا ہوتی ہیں اور جس میں سب سے بڑا حصہ زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار اسی طرح آسمان سے اوپر سے بادلوں سے بارش برسانا تو اگر یہ بندوں کے بس میں ہوتا تو بندے آسمان سے بارش بھی برساتے ہوتے اور نیچے سے یہ نباتات بھی پیدا کرتے حالانکہ یہ ان کے بس میں نہیں ہے وہ الدی و نز الغیت ہے ممباد ماکنت اور یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو برساتا ہے بارش کو ممباد ماکنتو بعد اس کے کہ یہ لوگ نا ہوئے ہوتے ہیں حالانکہ یہ اگر انسانوں کے بس میں ہوتا تو انسان نا امید نہ ہوتے لیکن یہ ان کی نا امیدی اسی لیے آج اگر سائنٹیفکلی یہ جو کلاؤڈ سیڈنگ کرتے ہیں اور اس میں وہ جہاز اور جہاز کے جہاز میں وہ ایسا کیمیکل وہ ڈال دیتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی ہوا میں اور آسمان میں بادلوں کے وہ ٹکڑے ہونا وہ ضروری ہے اگر اللہ بادلوں کے وہ ٹکڑے وہ پیدا نہ کریں تو کلاؤڈ سیڈنگ اس کے ذریعے سے بھی وہ مصنوعی بارش وہ نہیں ہو سکتی الغیف من بعد ما قنتو کہ جو برساتا ہے بارش کو بعد اس کے کہ یہ لوگ نا امید ہوئے ہوتے ہیں وہ انشور اور پھیلاتا ہے اللہ اپنی رحمت کو یعنی جہاں پر اللہ چاہیں وہیں پہ برساتا ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں ہم یہاں پہ زمین میں حالانکہ آج کتنے ریسورسز ہیں اور کتنے وسائل ہیں لیکن جب بارش کا پانی وہ ایک ہی مرتبہ میں وہ زیادہ برستا ہے تو یہاں پہ کتنے نیچے وہ تباہی پیدا کر دیتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ہواؤں میں اتنے پانی کو ہوا کے زور پر کہ اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں وہاں پہ کیسے وہ قائم کیا ہے ورنہ انسان اس کا بوجھ اگر یہ تمام انسان مل بھی جائیں اس کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتے زمین پر وہ اپنے سیلابوں کو روک روکنے کے لیے انتظامات نہیں کر سکتے جو ہوا میں اللہ نے اوپر وہ پانی کو وہ ٹہرایا ہوتا ہے وہول لدی و نز الفادر اور پھیلاتا ہے اللہ اپنی رحمت کو وہول ولی الحمید اور یہ اللہ الولی یہ کارساز ہے الحمید اور اس کی تعریف وہ کی گئی ہے اب دوسری دلیل عقلی ومن آیا تھی خلق و سماوات اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے خلق و آسمانوں کا پیدا کرنا ول اور زمین کا و ماب صفی ماں مندابا اور وہ جو اللہ نے پھیلائے ہیں ان زمین اور آسمانوں میں مینابا جاندار آسمانوں میں فرشتے اسی طرح زمین اور آسمان کے درمیان یہ پرندے اور بہت بہت مخلوق ہے اسی طرح زمین میں یہ جاندار وہ ہوا اعلیٰ جم اہم ادا قدیر اور اگر آسمانوں میں دیگر جاندار بھی ہو دیگر مخلوق بھی ہو تو ہمیں اس کا علم نہیں وہ ہوا اعلیٰ جم اہم ادا یشاء قدیر اور یہ اللہ ان مخلوق کو جمع کرنے پر ازائش آ جب وہ چاہے قدیر قدرت رکھنے والا ہے شہد کی مکھیوں کا گرے چھتا ان مکھیوں کو بندہ منتشر کرے اور انسان سے یہ کہے تمام انسانوں سے کہ چلے آپ ان مکھیوں کے اس جھنڈ کو دوبارہ جمع کر دیں انسانوں کے لیے یہ بھی ممکن نہ ہو لیکن اللہ جب چاہے تو یہ تمام مخلوق کو ایک ہی حکم سے وہ جمع کر دے گا ابسائت میں تخویف دنیاوی کہ اللہ اتنے رحیم اور کریم ہے اور وہ اتنے مہروبان ہیں تو انسانوں پر یہ طرح طرح کی مصیبتیں کیوں آتی ہیں اس کا جواب اور رسایت میں تخویف دنیاوی وماسابق مصیبت و ماں اصاب کم مصیبت اور وہ جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت فب کسبت اے تو یہ بسبب تمہارے اپنے امال کے تو یہ بسبب اس کے کی کیے ہے تمہارے اپنے ہاتھوں نے ہاتھوں کی طرف نسبت حالانکہ بہت سے گنا پیروں کے ذریعے آنکھوں کے ذریعے لیکن یہ کثرت اعمال کا صدور چونکہ ہاتھوں سے ہوتا ہے اسی لیے ہاتھ قرآن ذکر کرتا ہے یہ کنایا ہے یعنی آمال کرنا یہ تمہارے اپنے, آمال کی, وجہ سے. یہ تمہارے اپنے آمال کی وجہ سے جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے آمال کی وجہ سے اور اس سے پہلے بھی شاید ہم نے کہیں ذکر کیا ہو کہ مصیبتوں کے آنے کے قرآن اور حدیث میں یہ جو آتے ہیں تو چھ اسباب اس کے ہوتے ہیں یہاں پہ قرآن نے ایک سبب وہ ذکر کیا ہے جو سب سے بڑا سبب ہے کہ انسانوں کی اکثریت کو جو مصیبتیں اور جو تکالیف پہنچتی ہیں تو یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ پیغمبروں پر جو مصیبتیں آتی ہیں تو وہ لرفع درجات ہوتے ہیں اسی طرح ایمان والوں پر مصیبتیں جو آتی ہیں تو یہ ان کے گناہوں کو کم کرنے کے لیے اور یہ ان کے گناہوں کا کفارا بھی ہوتا ہے جس طرح ابو سعید الخدری اور ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو اگر کوئی دکھ کوئی چوٹ وہ پہنچے کوئی مرض پہنچے کوئی تکاوت پہنچے کوئی غم اور کوئی مصیبت پہنچے حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا اسے چبے اللہ, اللہ, اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اللہ مٹاتا ہے تو ایمان والوں کے لیے ان کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ اسی طرح دین کے دشمنوں پر کفار پر جو مصیبتیں وہ آتی ہیں تو وہ انہیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ایمان والوں کی مصیبتوں کو کم کرنے کے لیے اسی طرح یہ امتحانن بھی آتی ہیں اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام پر جو آتی ہیں تو وہ لرف الدرجات چھ بڑے اسباب ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے بعض جگہوں پہ وہ ذکر کیے تھے وماساب مصیبت فبما کسبت ایدی کم اسی لیے انسان کو جو مصیبتیں وہ پہنچتی ہیں چاہیے یہ کہ انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ یہ میرے کس گناہ کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف یہ پہنچتی ہے تو فورن وہ توبہ کرے اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اللہ کی طرف رجوع کرے ایک عالم ہے ابو سلیمان الدارانی ابو سلیمان الدارانی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں اور جو قرآن اور سنت کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرے تو وہ ان سے انتقام نہیں لیتے بلکہ وہ ان سے بلکہ ان کے لیے وہ عذر ڈھونڈتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ برائی کی کیا وجہ ہے اور وہ انتقام پر نہیں اتراتے ابو سلیمان الدارانی نے کہا وجہ یہ ہے کہ دین کو سمجھنے والے وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان پر جو یہ آزمائش یہ ڈالی ہے کسی اور شخص کے ہاتھ کو ان کی طرف بڑھایا ہے اور ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے وجہ یہ کہ یہ ان کے اپنے گناہوں کے بسبب اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے ابو سلیمان الدارانی نے اسی آیت کو پڑھا کہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کے بسبب ہمیں یہ تکلیف یہ پہنچی ہے زحاق وہ بڑے تابعی وہ کہتے ہیں ماتا المرجل القرآن جس بندے کو اللہ نے قرآن کی توفیق دی اس نے قرآن سیکھا اور پھر قرآن کو وہ چھوڑ بیٹھا یہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ گناہوں کی وجہ ہوتی ہے اور زحاق نے یہی آیت پڑھی زحاق ابن مزاحم نے یہی آیت پڑھی اور پھر آگے کہا ائ مصیبت أعظم نسيان القرآن نسيان سے مراد ترک ہے اور قرآن کے چھوڑ دینے سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی اللہ نے توفیق دی قرآن کے لیے بٹھایا قرآن کو سیکھنے کا موقع دیا اور قرآن کو چھوڑ دیا اس سے بڑی مصیبت دنیا میں اور کیا ہے وہ ماسابم مصیبت فبما کا سبت محمد ابن سیرین وہ بڑے تابی اور معبر جب ان پر قرضہ جو ہے وہ چڑھ جاتا تو وہ پریشان ہو جاتے اور وہ کہتے یہ مجھے فلاں فلاں گناہ کی وجہ سے مجھ پر یہ قرضہ یہ چڑھا ہے اور یہ اپنے گناہوں کی طرف وہ متوجہ ہو جاتے آج بندہ سوچے کہ تمہاری اولاد تمہاری نافرمان ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں تمہاری بیوی تمہارا شوہر یہ نافرمان ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ یہ تمہارے اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے ہے انہیں چھوڑ دو تم دیکھو وہ کیسے تمہارے تابے ہوتے ہیں تم خود اللہ کی نافرمانی سے تم باز نہیں آتے اور تم کہتے ہو تمہاری اولاد وہ تمہاری تابے ہو جائے سورہ سبا میں ہم نے وہاں پہ ابن کثیر کا قول ذکر کیا تھا کہ جزاء الماسی ابن کثیر نے وہاں پہ تین باتیں وہ ذکر کی تھی کہ گناہوں کا جو بدلہ ہوتا ہے جزا الماسی عبادہ گناہ کا گناہ کی سزا کیا ہوتی ہے عبادت میں کمزوری آج تو تمہاری عبادت میں کمزوری ہے اور عبادت میں دل نہیں لگتا وجہ یہ گناہ میں مبتلا ہو وزی کفل میں اور رزق میں جو تنگی ہے یہ گناہ کی وجہ سے ہے اور وہ تاثر لذہ اور زبان میں جو بدمزگی ہے کھانا پینا تمہیں مزہ نہیں آتا یہ کیا ہے یہ معصیت کی وجہ ہے اسی لیے آج لوگوں کو طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا وجہ یہ کہ لوگوں کے زبان کے جو ذائقے ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں معصیت کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے وماصابکم من مصیبت اور گناہ میں بندہ مبتلا نہ ہو تو انسان سوکھی روٹی کھائے وہ انسان کو مزہ دیتا ہے وماصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اور وہ جو تمہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت تو یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے و يعفو عن اور در کرتے ہیں اللہ بہت سے گناہوں سے کہ جس پر اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا ورنہ اگر ہر گنا پہ پکڑتا تو تمہاری زندگی وہ مشکل ہو جاتی یہ بہت سارے گناہوں سے اللہ درگزر کرتے ہیں ورنہ تمہاری زندگی وہ بہت مشکل ہو جاتی وہم آتا ہے کہ اللہ یہ جو گناہوں کو معاف کرتا ہے شاید کمزور ہوگا اللہ کسی سے بدلہ نہیں لے سکے گا جواب وہ ماہن تم بےجز نفل اور نہیں ہو تم کمزور کرنے والے ہرانے والے اللہ کو فی الارد زمین میں اللہ کو یہ عاجز نہیں ہے کہ تم اللہ کو کمزور کر سکو اور وہ کمزوری کی وجہ سے تمہیں معاف کرتا ہے وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍ وَلَا اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار اب اگلی دلیلِ عقلی وَمِنْ آیاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَال اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے الجوار جوار یہ جمع ہے جاریہ کشتی کو کہتے ہیں یعنی وہ پانی کا جہاز اور جاریا کا اطلاق لڑکی پر بھی ہوتا ہے وہ مینایات ہل جوار اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے الجوار وہ بڑی بڑی کشتیاں فل باہر سمندر میں کل اعلام پہاڑوں جیسی اعلام جمع ہے آلم کی عالم یہاں پہ مراد پہاڑ ہیں وہ پہاڑوں جیسی بڑی بڑی کشتیاں آج یہ بڑے بڑے جہاز کے جو پندرہ بیس منزلہ اس میں بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں کہ جن کا لاکھوں ٹھن وزن ہوتا ہے اس کشتی کا الگ سے اور پھر اس میں وہ جو سامان لادا جاتا ہے اس میں جو کنٹینر جو ہے وہ لادے جاتے ہیں یہ کیا حالانکہ ایک چھوٹی سی سوئی وہ اس میں سے ڈال دے تو وہ سوئی وہ ڈوبتی ہے اور لیکن یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے وہ مینایا تہل فِي فل بہر چاہیے تو یہ تھا کہ ایک چیز کی جو خصوصیت ہوتی ہے چاہیے تو یہ کہ وہ ہر چیز پہ اپلائی ہو لیکن سوئی پر وہ چیز وہ قانون اپلائی ہوتا ہے اور جہاز پر اپلائی نہیں ہوتا وجہ یہ کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کی نر اگر چاہے اللہ کی نر تو روک دیں ہوا کو کیونکہ پہلے پہلے یہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں کہ جو ہوا کے زور پہ ہی دائیں بائیں وہ مڑتی تھی اور وہ سفر کرتی تھیں اگر چاہے اللہ اور آج اگر مشینوں کے ذریعے سے ہے تو اس میں بھی یہ پانی کو اسی پریشر کے ذریعے اور پریشر کیا ہے وہ یہی ہوا ہے اگر چاہے اللہ تو وہ تما دیں الریحہ اور روک دیں ہوا کو فیاد ال تو وہ ہو جائیں فیاد پس وہ ہو جائیں وہ کشتیاں روا کے ٹہری ہوئی رواکد راکد کی جمع یعنی ایک چیز جو اپنی جگہ پہ وہ کھڑی ہو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص وہ کھڑے پانی میں قضاء حاجت وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ نہ کرے لا بولن نہ راکد حدیث میں ما اراک بھی آتا ہے وہ کھڑا ہونے والا پانی اور فلما علم فلما دائم بھی آتا ہے دونوں کا معنی ایک ہے کہ جو پانی اپنی جگہ پہ کھڑا ہو اسلام ہمیں کتنی طہارت کی تعلیم دیتا ہے لیکن آج دنیا میں جو سب سے گند پھیلانے والی قوم ہے افسوس کے ساتھ وہ مسلمان قوم ہے اور پھر ہم خصوصا ہمارا یہ خطہ یہ ان چیزوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے فیض الروا کے دا تو وہ ہو جائیں ٹہری ہوئی اعلیٰ دہرے اس سمندر کی سطح پہ اعلیٰ ظہر اس سمندر کی پیٹھ پہ یعنی اس کی سطح پہ اپنی جگہ پہ وہ کھڑی رہیں کیونکہ وہ ہوا وہ کھڑی ہے ان نفیزا لکھا صبار شکور اور بے شک اس دلیل میں لَا آیات ان ضرور نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی ہر صبر کرنے والے بالدے کا سیغا ہر صبر کرنے والے بڑے صبر کرنے والے شکور اور بڑے تابے کے لیے شکور بندے کی صفت بھی آتی ہے اور شکور یہ اللہ کی صفت بھی ہے لیکن اشتراک کے لفظی جب اللہ کی طرف نسبت ہو جائے شاکر اور شکور کی تو مانا تمہارے عمل کو قبول کرنے والا اور تمہیں بدلہ دینے والا او یو یا اگر اللہ چاہے تو ہلاک کر دیں ان کشتیوں کو کسبو لوگوں اعمال کی وجہ سے و یا کثیر اور اللہ معاف کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں بہت سارے لوگوں سے یعنی مطلب یہاں پہ تین حالتیں وہ ذکر کی ہیں ایک یہ کہ ہوا کو روک دیں تو وہ کشتی اپنی جگہ پہ وہ کھڑی رہے یا دوسری حالت کہ اللہ اگر چاہے تو ہلاک کر دیں یہ کشتیاں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اور یا تیسری حالت ویا افغان کثیر اور اگر اللہ چاہیں تو وہ معاف کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو تو نہ کشتی اپنی جگہ پہ وہ کھڑی رہتی ہے اور نہ وہ ہلاک ہو جاتی ہے بلکہ اللہ انہیں اپنی منزل تک وہ پہنچا دیتے ہیں صحیح سلامت تو ویا افغان کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہ پہنچ جاتے ہیں و علمہ میں یہ نصب ہے ویا علم یعنی ویا نہیں ہے اصل میں یہ متعلق ہے محضوب پر کہ اللہ انہیں ہلاک کرتا ہے کس لیے اس لیے تاکہ جاندلے لے وہ لوگ یہ تاکہ اللہ ان سے انتقام لے ان کے برے اعمال کی وجہ سے کہ جو ہلاک ہونے والے تھے ان سے تو انتقام لے لیا لین اور تاکہ جان لے وہ لوگ فی آیاتنا کہ جو جگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں بحث مباحثہ کرتے ہیں ہماری آیتوں میں میری کتاب کو نہیں مانتے مال محیث کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پنا یہ صرف پانی نہیں ہے بلکہ قرآن میں جگڑنے والے وہ یہ جان لے کہ زمین پر بھی ہوا میں بھی کسی جگہ میں بھی بلکہ اگر اپنے گھروں کے اندر ہوں ان کے لیے کوئی جائے پنا نہیں ہوگی اگر اللہ پکڑنے پر آ جائیں اللہ بن بلکہ کہتے ہیں کہ بنایا ہے اس پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ بس اگر اللہ چاہیں تو وہ مضبوط کر دیں آپ کے دل کو یا مہر لگا دے آپ کے دل پر اور قرآن کو آپ سے بلا دیں اور مٹاتے ہیں اللہ شرک کو باطل کو اور ثابت کرتے ہیں حق کو اپنے احکامات کے ذریعے وہی کے ذریعے وعدوں کے ذریعے بے شکی اللہ جاننے والا ہے سینوں کی رازوں کو سینوں کی باتوں کو یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور وہ درگزر کرتا ہے معاف کرتا ہے گناہوں سے و علامما تفعلون اور جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو قبول کرتا ہے اللہ ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا ہے جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں وہ عزیز لے اور بڑھاتے ہیں اللہ ان کے لیے اپنے فضل سے اور انکار کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے اور اگر کشادہ کرے اللہ رزق کو اپنے بندوں کے لیے تو وہ سرکشی کرے زمین میں لیکن اللہ بیچتے ہیں رزق کو اندازے کے ساتھ وہ جو چاہیں بے شک وہ اپنے بندوں پر خبردار اور دیکھنے والا ہے یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو بیچتا ہے بارش کو بعد اس کے کہ وہ نامید ہوئے ہوتے ہیں اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو یہ اللہ کارساز ہے معاون ہے الحمید اور اس کی تعریف کی گئی ہے اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے پیدائش ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور وہ جو پھیلائے ہیں اللہ نے زمین اور آسمانوں میں مندابت ان جانداروں کو اور وہ ان کے جمع کرنے پر جب وہ چاہے قدرت رکھنے والا ہے اور وہ جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھی مصیبت تو یہ تمہارے اپنے اعمال کے بسبب اور وہ درگزر کرتا ہے عن کثیر بہت سے گناہوں سے ومان تم بے مجزینا فی ال اور نہیں ہو تم کمزور کرنے والے اللہ کو فی ال زمین میں ویاف عن کثیر اور وہ معاف کرتا ہے عن کثیر بہت سے گناہوں کو یعنی جس پر تمہاری پکڑ وہ نہیں کرتا وما تم بےجزین فی الد اور نہیں ہو تم کمزور کرنے والے اللہ کو فل ارد زمین میں اور نہیں ہو تم مندون اللہ اللہ کے بغیر اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی کارساز کوئی ولی کوئی معاون اور نہ ہی کوئی مددگار اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے الجوار کشتیاں ہیں فی البح سمندر میں کل آلام پہاڑوں کی طرح بڑی کشتیاں اگر وہ چاہیں تو وہ روک دیں ہوا کو تو وہ ہو جائیں روا کھڑی رہی اعلیٰ دہری اس سطح سمندر پہ بے شک اس میں لایات ان ضرور نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی ہر بڑے صبر کرنے والے اور بڑے تابیدار کے لیے یا اگر چاہیں اللہ تو ہلاک کر دیں ان کشتیوں کو ان کے اعمال کے ان اور وہ درگزر کرتا ہے ان, کثیر ان بہت سے, لوگوں سے یعنی انہیں اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے نہ وہ ہوا کو تھماتا ہے اور نہ ان کشتیوں کو ہلاک کرتا ہے کس لیے اللہ ہلاک کرتا ہے تاکہ ان سے انتقام لے اور جان لے وہ لوگ کہ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پنا واخر دعوانا ان انہمد اللہ رب العالمین